اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے اسی کو کہ خالی چیخ اور پکار کے سوا کچھ ناسنی بہرے گونگے اندھ ہے تو انہیں سمجھ نہ ہو